آگے سبق دیکھیے متن دیکھ لیجیے افراد مشقاوت بھی اول اولویتی ان کا سورا فن و ضیا کل ان فشترکن و علا فنشتحرا فی فمنق الناقلی و علاف حقیقت و مجازن یہاں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سے آگے پھر مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں بھائی اور مفرد کی سات قسمیں آپ کو بتلائیں گے ابھی تک کیا بتلایا تھا کہ لفظ موضوع جو ہے یا وہ مفرد ہوگا یا مرکب اگر جزے لفظ سے جزے معنی پر ارادہ کیا جائے تو وہ لفظ موضوع مرکب کہلاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ مفرد ہے اور پھر مفرد کی تقسیم انہوں نے کی تھی کہ مفرد جو ہے اگر اس کا معنی مستقل ہو کیا معنی مستقل ہو یعنی بغیر کوئی دوسرا لفظ ملائے ہی وہ خود بخود سمجھ میں اس کا معنی آ جائے اور غیر مستقل کا معنی یہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر مفرت کی تقسیم کی تھی اور بتلایا تھا کہ مفرت یا تو اس کا معنی مستقل ہوگا یا مستقل نہیں ہوگا اگر مستقل نہیں ہے تو وہ آدات ہے اگر مستقل ہے تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے اور اگر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ساتھ ملا ہوا ہے تو وہ کلیما ہے وہ کیا ہے کلیما یہ وہی تقسیم ہے جو نحوی کرتے ہیں البتہ نحوی کلیما کی تین قسمیں بناتے ہیں اسم فیل اور حرف جبکہ یہ جو تین قسمیں بناتے ہیں ان کے نام الگ ہیں یہ اسم کو تو اسم کہتے ہیں البتہ فعل کو یہ کلیما کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نعم. جس کو نحوی فیل کہتے ہیں منطقی اس کو کلیما کہتے ہیں اور جس کو نحوی حرف کہتے ہیں اس کو منطقی ادات کہتے ہیں ادات بولتا ہے آخر میں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ سب بالکل ایک جیسے ہیں جو منطقی اسم ہو وہ ضروری نہیں کہ نحوی بھی عسم ہو یا جو نحوی اسم ہو وہ منطق میں بھی اسم کہلائے یہ ضروری نہیں اسی طرح نہ میں جو فیل کہلائے وہ ضروری نہیں کہ منطق میں کلمہ کہلائے یا منطق میں جو کلمہ کہلائے وہ ضروری نہیں کہ نح میں وہ فیل کہلائے اور نہو کے اندر جو حرف ہے وہ تو منطق میں آدات ہی کہلائے گا لیکن منطق میں جو بھی ادات ہو اس کا حرف ہونا ضروری نہیں جیسے افعال ناقصہ ہیں منطقی ان کو عدات کہتے ہیں لیکن نحوی ان کو حرف نہیں کہتے بلکہ وہ ان کو فیل کہتے ہیں افعال ناقصہ دیکھو نام سے پتا چل رہا ہے بات سمجھ میں آگے تو آج آگے مزید تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں مفرد جو ہے مفرد اس کا معنی متحد ہوگا یا اس کا معنی متقصر ہوگا اس کا مانا متحد ہو یعنی اس کا ایک ہی معنی ہوگا یا وہ یوں کہ وہ جو مفرد ہے یا وہ متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا متحد المعنی یعنی ایک ہی معنی ہو متکثر المعنی جس کے ایک سے زیادہ معانی ہو بھائی ایک سے زیادہ دیکھ, جیسے مثلا دیکھو انسان انسان کا کیا معنی ہے حیوان ناطق تو انسان کا ایک ہی مانا ہے کوئی اور مانا نہیں افراد کو نہ دیکھیں انسان کے افراد تو بہت زیادہ ہیں لیکن معنی کی بات کر رہا ہوں مانا کیا ہے انسان کا حیوان, حیوان, حیوان ناطق یہی ایک معنی ہے اس کا اور کوئی مانا نہیں جبکہ بعض لفظوں کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں مثلا دیکھو آئین ان کا لفظ آئین ان سورج کو بھی کہتے ہیں آئین سونے کو بھی کہتے ہیں سونا چاندی جو ہے آئین ان کو بھی کہتے ہیں آئین ان جاسوس کو بھی کہتے ہیں تو کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر لفظ کا ایک ہی معنی ہے تو اسے کیا کہیں گے متحد المعنی اور اگر کئی معنی ہے تو وہ کیا ہے متقصر المعنی تو مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں کہتے ہیں مفرد یا تو وہ متحد المعنی ہوگا یا متقصر المعنی ہوگا اگر متحد المانا ہے یعنی ایک ہی مانا ہے اس کا تو پھر اس کو ایک ہی شخص کے لیے وزع کیا گیا ہوگا یا کئی افراد پر بولا جائے گا یوں کو ایک ہی ذات کے لیے اس کو وضاح کیا گیا ہوگا یا وہ کثیرن کے لیے وضع ہوگا مانا کلی کے لیے وضع ہوگا اگر ایک ذات کے لیے وزع ہے ایک پر بولا جاتا ہے تو اس کو عالم کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے مفرت کون سا متحد المانا جو وزع تو ایک معنی کے لیے ہے پھر تو وزع میں اگر اس کے تشخص ہو یعنی وہ جزی ہو ایک ذات کے لیے وضاح کیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں عالم عالم کیا کہتے ہیں عالم اور اگر ایک ذات کے لیے وزع نہیں ایک ذات کے لیے مقرر نہیں زیادہ افراد پر وہ بولا جاتا ہے زیادہ افراد اس پر وہ صادق آتا ہے یعنی کلی ہے تو پھر اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گا یا صادق نہیں آئے گا اگر تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے تو وہ کلی متواطی ہے یہ متن معیار ہے وہ بھی دون ہی <مُتَوَاطِن> تو وہ کیا ہے کلی متواطی, متواطی, متواطی, متواطی, متواطی, متواطی ہے تو کے ساتھ بھائی متواطی اور اگر برابری کے ساتھ اپنے افراد پر صادق نہیں آتا تو اسے کلی مشکک کہتے ہیں کلی مشکک جی. پھر سنو مفرد کی تقسیم کر رہے ہیں کہ مفرد جو ہے یا تو وہ متحد المانا ہوگا یا متقصر المانا متقصر المانا کی بات آگے آ رہی ہے اب متحد المانا ہو یعنی جس کا ایک ہی معنی ہو تو پھر بیار وضع کے وہ ایک ہی ذات کے لیے مقرر کیا گیا ہے ایک ہی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا ایک کے لیے نہیں ہوگا اگر ایک ہی کے لیے مقرر کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں عالم اور اگر ایک سے زیادہ کے لیے وزع ہے یعنی اس کے افراد زیادہ ہیں ان سب پر وہ بولا جاتا ہے یعنی کلی ہے تو پھر وہ اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گا یا برابری کے ساتھ صادق نہیں آئے گا اگر برابری کے ساتھ صادق آئے تو اسے کہتے ہیں کلی متواقع اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو اسے کہتے ہیں کلی مشک مثلا دیکھو زید زید کیا ہے یہ عالم ہے اس کو ایک ہی ذات کے لیے متعین کیا اس کے والدین نے مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا کیا نام ہے زید تو اس کے والدین نے اسی ایک ہی کا نام زید رکھا تو دیکھو یہ متحد المانہ ہے ایک ہی ذات مراد ہے اور وہ بھی جزی ہے یعنی اور اس کے اوروں پر بولا نہیں جا سکتا جبکہ اگر افراد زیادہ افراد جن پر وہ بولا جاتا ہے زیادہ افراد پر صادق آتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ سارے افراد آپس میں برابر ہیں یا مختلف ہیں اگر آپس میں ایک جیسے سب پر برابری کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اسے کلی متواتی کہتے ہیں جیسے انسان دیکھو انسان زید پر بھی بولا جاتا ہے عمر پر بھی بکر پر بھی خالد پر بھی جتنے بھی انسان ہے سب پر یہ لفظ انسان بولا جاتا ہے یہ جزی نہیں بلکہ کیا ہے کلی ہے, ہے کثیرن پر صادق آتا ہے اور یہ سارے افراد انسان ہونے میں برابر ہیں جتنا انسان زید ہے اتنا ہی انسان عمر بھی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے زیادہ زیادہ انسان ہے اور عمر تھوڑا انسان ہے نہیں نہیں انسان ہونے یعنی حیوان ناطق ہونے میں سب کیا ہیں برابر ہیں چاہے کوئی بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو جتنا زید انسان ہے دو ماہ کا بچہ بھی اتنا ہی انسان ہے وہ بھی کیا ہے حیوان ناطق تو بدن کو نہ دیکھیں ایک کا بدن چھوٹا ایک کا بڑا نہیں بدن کی بات نہیں ہو رہی انسان ہونے کی بات ہو رہی ہے انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے انسان کے تمام افراد انسان ہونے میں برابر ہیں سب پر انسان برابری کے ساتھ بولا جاتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کوئی ایک زیادہ حیوان ناطق ہے کوئی تھوڑا حیوان ناطق ہے یا جیسے دوسری مثال لے لو حیوان حیوان کے کتنے افراد ہیں انسان بھی ہے گائے بیل بکری وغیرہ سب کیا ہیں حیوان اور حیوان ہونے میں سب برابر ہیں ایک بکری اور ایک ہاتھی ہاتھی بھی حیوان بکری بھی حیوان بدن ایک کا چھوٹا ہے دوسرے کا بڑا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بدن کی بات نہیں ہو رہی بلکہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے حیوان ہونے کی بات ہو رہی ہے حیوان ہونے کے اندر دونوں برابر ہیں جیسے بکری حیوان ہے اسی طرح ہاتھی بھی کیا ہے حیوان ہے اسی طرح انسان بھی حیوان ہے گائے بھی کیا ہے حیوان ہے حیوان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے سب برابر ہیں تو دیکھو کلی یہ کلی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آ رہی ہے جیسے انسان اور اسی طرح جیسے خیوان جبکہ بعض اوقات کلی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی بلکہ افراد میں فرق ہوتا ہے جیسے سفید اب سفید سفید بطخ بھی ہے سفید یہ دیوار بھی ہے سفید یہ کاغذ بھی ہے سفید یہ کپڑا بھی ہے لیکن ہر ایک کی سفیدی مختلف ہے بھائی کوئی زیادہ سفید ہے کوئی کم سفید ہے تو سفید تو سب پر رہا ہے لیکن سفیدی میں سارے برابر نہیں تو اس کو کہتے ہیں کلی مشق بھائی کلی مشق صورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بلکہ آپ صرف کپڑوں میں ہی دیکھ لیں بعض کپڑے زیادہ سفید ہوتے ہیں بعض کم سفید ہوتے ہیں حالانکہ ہے سفید ہی لیکن بعض میں سفیدی اور خوب چمک دمک ہوتی ہے بعض میں ویسی سفیدی اور چمک دمک نہیں ہوتی تو یہ ہے کلی مشق کی سفید اسی طرح میٹھا کوئی چیز زیادہ میٹھی ہوگی کوئی کم میٹھی ہوگی مختلف دراجات ہیں کڑوا مختہ سب کیا ہیں کل ایک مشق ہیں جن کے افراد آپس میں برابر نہ ہوں گئی آپس میں برابر نہ ہوں مثلا دیکھو سفید آپ مجھے بتائیے ایک ہے یہ دیوار سفید ایک ہے ہاتھی دانت سفید اور ایک ہے برف سفید دیوار بھی سفید ہاتھی دانت جانتے ہو کہ نہیں ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں بڑے بڑے ہڈی ہوتی ہے ہڈی تو وہ دانت بڑے بڑے اس کے ہوتے ہیں وہ تو وہ بھی سفید ہیں اور ایک برف سفید ہے اور ایک کپڑا سفید ہے کیا چیز زیادہ سفید ان میں سے آپ اکثر کہیں گے کہ یہ ہاتھی دان زیادہ سفید ہیں بھائی سب سے زیادہ سفیدی برف میں کون سی یہ آپ والی برف نہیں مراد جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ تو شفاف ہوتی ہے پانی جیسا اس کا رنگ تقریبا ہوتا ہے وہ جو برف باری جہاں ہوتی ہے تو وہ برف مراد ہے اور وہ کتنی سفید ہوتی ہے بھائی تو اس کی سفیدی سب سے زیادہ تو دیکھا سفید یہ کیا ہے کل مشکک ہے اس کے افراد مختلف ہیں مختلف ہیں تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مفرد کیا ہوگا یا وہ متحد المانا ہوگا یا متقصر المانا متحد المانا کا کیا مطلب کہ اس کا ایک ہی معنی ہو دو یا زیادہ معانی نہ ہو تو اگر ایک ہی معنی ہے تو پھر وہ جو مفرد ہے وہ کسی جوزی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا یا کس کے لیے کلی کے لیے مانے کلی کے لیے وضع ہوگا اگر کسی جوزی کے لیے وضع ہے تو اس کو کہتے ہیں اعلی اور اگر کثیرین پر بولا جاتا ہے مانے کلی کے لیے وضع ہے تو پھر وہ افراد اس کے آپس میں برابر ہوں گے وہ ان پر برابری کے ساتھ صادق آئے گی تو اس کو کہتے ہیں کلی متواتی اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے افراد میں فرق ہو تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں کلی مشق کہتے ہیں کلی مشک کہتے ہیں پھر یاد رکھیے یہ جو فرق م. ہونا ہے فرق یہ چار قسم پر ہو سکتا ہے کتنی قسم پر چار قسم کا یہ فرق ہو سکتا ہے یا تو یہ فرق ہوگا اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازدیت کے اعتبار سے کس اعتبار سے ہاں یہ کچھ چیزیں لکھ لیں بھائی یہ پھر آپ کو یاد رہیں گی یہ مشکل ہے ذرا کلی مشق کے افراد کلی مشق کے افراد کلی مشق کے افراد میں فرق ہوتا ہے کلی مشق کے افراد میں فرق ہوتا ہے یہ فرق چار قسم پر ہو سکتا ہے یہ فرق چار قسم پر ہو سکتا ہے اولیت اولیت لام کے ساتھ یا مشدد اور گولتا ملا دو اولیت وہ پر بھی شد لکھیں اولیت نمبر دو ہے اولویت اولویت یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا الف وا لام وو پھر یا مشدد ہے اور گولتا ہے اولویت تیسرا فرق ہوگا اشدیت کے اعتبار سے اشدیت الف شین دال مشدد ہے پھر یا مشدد اور گولتا ہے اور چوتھا فرق ہو سکتا ہے ازیت کے اعتبار سے از الف زا یا دال اور پھر یا مشدد اور گولتا ازیت بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. تو کلی مشق کے افراد میں فرق ہوگا یعنی کلی ان پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی تو یہ فرق کتنی قسم کا ہو سکتا ہے چار قسم کا ہو سکتا ہے یا تو فرق ہوگا اولیت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازیت کے, کے اعتبار سے اولیت اول سے ہے اول اول کا کیا معنی ہوتا ہے پہلا یاد رکھو عربی میں کسی لفظ سے مصدر بنانا ہو صفت سے صفت سے آپ نے کیا بنانا ہو مصدر, مصدر. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا مشدت اور گول تام ملا دیتے ہیں تو اول کا معنی پہلا اور اسی کے ساتھ یا مشدت اور گول تام ملا دی اولیت تو اب مانا ہو گیا پہلا ہونا یہ مصدر بن گیا عربی میں مستر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں صفت کے آخر میں یہ مشدد اور بولتا ملا دیتے ہیں تو اول کا کیا معنی پہلا اور اولت پہ پہلا ہونا یہ اسی طرح ہے زارب کا کیا معنی مارنے والا اور زاربیت مارنے والا ہونا یعنی ظارب ہونا مضروب کا کیا معنی جس کو مارا گیا ہے لیکن مضروبیت مضروب ہونا مزروب مضروب مزروب ہونا تو یہاں بھی پہلا لفظ کیا ہے اول اول کا معنی ہے پہلا اسی کے ساتھ یا مشدد اور گول ملا دی تو کیا بن گیا اولیت. اولیت پہلا ہونا دوسرا ہے اولویت یہ اولا سے ہے اولا اولا کا کیا معنی ہوتا ہے زیادہ بہتر زیادہ لائق زیادہ مناسب تو اسی, سے, اسی کے ساتھ یہ مشدد اور گول ملا دی اور اولا اولا کے آخر میں کیا تھی یا اس یا کو وہ سے بدل دیا کیا بن گیا اولویت اولویت یعنی زیادہ مناسب ہونا بہتر ہونا اولا کا تو مطلب تھا بہتر مناسب لیکن اولا ہونا اب دیکھو اولویت کا معنی بن گیا او زیادہ مناسب ہونا اسی طرح شدید اسی سے اس میں تفصیل کیا ہے اشد زیادہ شدید زیادہ شدید کسی کے مقابلے میں تو یہ اشدیت اسی سے صفت کیا بن گئی اشدیت کیا مانا زیادہ شدید ہونا اور چوتھا ہے ازیت یہ زیادہ سے ہے زیادت سے زائد ہونا اور ازید زیادہ ہونا کسی زیادہ تو جو زیادہ ہے اور ازید زیادہ ہونا یعنی کسی کے مقابلے میں زیادہ ہونا تو یہ مستر بن گیا تو یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے تو یہ فرق کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں چار قسم کے ہو سکتے ہیں چار قسم کے اب یہاں ایک اور لفظ علت اور معلول کو بھی سمجھ لیں علت اور معلول لت اسے کہتے ہیں علت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود سبب ہو دوسری چیز کے لیے جب بھی ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود کا کیا سبب ہو تو اسے کہتے ہیں پہلی کو کہتے ہیں علت اور دوسری کو کہتے ہیں معلول علت ہوگی تو معلول ہوگا علت نہیں تو معلول بھی نہیں جیسے سورج نکلے گا تو دن ہوگا تو سورج کا نکلنا یہ ہے علت اور دن کا ہونا یہ کیا ہے معلول تو دیکھو ایک چیز کا وجود دوسری چیز کی دوسری چیز کے لیے سبب ہے سورج کا نکلنا یہ کیا ہے سبب یعنی علت ہے کیا ہے علت. علت تو جب بھی ایک چیز دوسری چیز کو وجود دینے والی ہو تو پہلی کو کیا کہتے ہیں علت مائل. یعنی ایک چیز دوسری چیز کے وجود کا سبب ہو تو پہلی کو کیا کہتے ہیں علت مائل. اور دوسری کو کیا کہتے ہیں معلول جیسے سورج کا نکلنا یہ کیا ہے علت مائل. اور دن کا ہونا یہ کیا ہے معلول سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج نہیں نکلے گا تو دن بھی مائل. نہیں تو جب بھی علت پائی جائے معلول ضرور پایا جائے گا علت نہ ہو تو معلول بھی نہیں ہو سکتا یا دوسری مثال لے لو جیسے چابی کا گھمانا یہ ہے علت اور تالے کا کھلنا یہ ہے معلول چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا چابی نہیں گھومے گی تو تالا بھی نہیں کھلے گا تو چابی کا گھومنا کیا ہوا علت اور تالے کا کھلنا یہ معلول, معلول ہوا بھائی ایک ہوتا ہے سبب اور مسبب یاد رکھو علت اور معلول اور سبب اور مسبب میں فرق یہ ہے کہ جب بھی علت پائی جائے معلول کا پایا جانا ضروری ہے علت اور معلول میں ایسا تعلق ہوتا ہے اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ علت ہوگی تو معلول بھی ضرور ہوگا علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے اس کا مطلب ہے یہ علت ہے ہی نہیں اگر یہ علت ہوتی تو اس کے ہوتے ہی دوسری چیز معلول کا وجود بھی ضروری تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے جب بھی علت ہو معلول کا وجود ضرور ہوگا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علت پائی جائے اور معلول نہ ہو اگر علت ہے اور معلول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ علت ہی نہیں ہے بھائی یہ علت ہوتی تو معلول کا ہونا تو ضرور تھا بھائی اور معلول جب بھی ہوگا تو تب ہی ہوگا جب پہلے کیا ہو اے علت اے ہو بلد. معلول اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہاں اس کے لیے کوئی اور اگر علت ہو پھر الگ بات ہے تو یہ ہے علت اور معلول ایک چیز کا وجود دوسری چیز کے وجود کے لیے سبب ہو اور ایک ہوتا ہے سبب اور مسبب تو سبب اور مسبب میں فرق یہ ہے کہ سبب کے ہونے کے بعد بھی مسبب کا ہونا ضروری نہیں ایک چیز دوسری چیز تک پہنچانے والی ہے تو پہلے کو کہیں گے سبب اور دوسرے کو کیا کہیں گے مسبب لیکن سبب کے بعد مسبب کا ہونا ضروری نہیں دیکھو امتحان میں کامیابی کا دارومدار محنت پر ہے محنت سبب ہے اور امتحان میں کامیابی مسبب ہے یہ محنت کہاں تک پہنچاتی ہے امتحان میں کامیابی تک لیکن یہ سبب ہے علت نہیں کوئی محنت کرے پھر بھی بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے تو معلوم ہے یہ علت نہیں ہے اگر علت ہو تو علت کے تو ہوتے ہی فوراً کس کا پایا جانا ضروری ہے معلول کا ہونا ضرور ہے سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو علت اور معلول اور سبب اور مسبب میں کیا فرق ہے کہ علت کے ہونے کے بعد علت کے ہوتے ہوئے مالور کا ہونا ضروری لیکن سبب کے ہوتے ہوئے مسبب کا ہونا ضروری نہیں ہے بھائی تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ کلی مشق کے افراد آپس میں مختلف ہوں گے یعنی کلی کے صادق ہونے کے اعتبار سے وہ مختلف ہوں گے اور یہ فرق چار قسم کا ہو سکتا ہے یہ فرق اولت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے یہ فرق اولویت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے یہ فرق اشدیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ فرق ازیت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اب یہ ان کا کیا معنی ہے یہ لکھ لیجئے بھائی اولت اب ان چاروں کی تفصیل لکھ لیجئے اولت یعنی بعض افراد کے لیے کلی کا سبوت بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت یہ علت ہو یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے لکھ لیا دوسرا لکھئے اولویت اولویت یعنی کلی کا ثبوت یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بعض افراد کے لیے بزات ہو بذات ہو با الف لام زال الف اور لمبی تا بات ہو اگر اور دیگر افراد کے لیے بت اور دیگر افراد کے لیے بت تبا با الف لام تا دونوں والی با اور آئین بتا تابع ہونا کسی کے پیچھے ہونا اچھا یہ دو لکھ لیے کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے بذات ہو اور دیگر افراد کے لیے بے تباہ تیسرا فرق لکھئے اشدیت یعنی کلی کا ظہور کلی کا ظہور ظہور ضوا سے ہے تو زوا یعنی کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت لحاظ کے ساتھ با جوڑ دیں با لام بال ہلف اور آگے بلحاظ کیفیت بلحاظ کیفیت بعض افراد میں کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو لکھ لیا اور چوتھا فرق ہے ازیت یعنی کلی کا ظہور یعنی کلی کا ظہور بلحاظ کمیت کمیت چھوٹا کاف ہے میم یا اور لمبی تا اردو کے اعتبار سے لمبی تا عربی کے اعتبار سے گولتا کمیت یعنی مقدار اسی کے آگے لکھ لیں یعنی مقدار کیا لکھا کلی کا ظہور بلحاظ کمیت یعنی مقدار یعنی دوبارہ یہ کاٹ دیں یعنی بلحاظ مقدار یعنی بلحاظ مقدار بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو لکھ لیا ازیت یعنی کلی کا ظہور بلحاظ کمیت یعنی بلحاظ مقدار بعض افراد میں دوسروں کی بنسبت زیادہ ہو کمیت کا کیا معنی ہے مقدار مقدار اب ان کو سمجھ لیں بھائی کہ اولیت اولویت اشدیت اور ازیدیت کے اعتبار سے فرق کیا ہوتا ہے دیکھیے اولیت کا آپ نے کیا لکھا کہ بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے ایک کلی ہے وہ جن افراد پر صادق آ رہی ہے سب پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آ رہی بلکہ بعض پر اس کا صادق آنا اولن ہے اور باقیوں کے لیے باقیوں پر صادق آنا سان ہے دوسرے درجے میں ہے بعض میں پر صادق آنا پہلے ہے اولن ہے پہلے درجے میں ہے اور باقیوں پر سان ہے دوسرے درجے میں ہے بھائی دوسرے درجے میں ہے اب یہاں ایک لفظ پہلے سمجھ لیں واجب الوجود واجب الوجود واجب الوجود کسے کہتے ہیں وہ ذات جس کا ہونا واجب ہے دیکھو لفظ سے ہی پتا چل رہا ہے واجب الوجود جس کا ہونا جس کا وجود واجب ہے جس کا ہونا ضروری ہے لازمی ہے وہ کیا ہے واجب الوجود اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ذات جس کا ہونا ضروری واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہے جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو پھر بولو واجب الوجود کسے کہتے ہیں جس کا ہونا ضروری ہو جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو وہ ہے واجب الوجود جو کسی کی محتاج نہ ہو واجب الوجود اور واجب الوجود صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور باقی تمام کائنات کی چیزیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے ان کو کہتے ہیں ممکنات بھئی. کیا کہتے ہیں ممکنات. ممکنات یعنی ممکن وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے کوئی اس کے لیے بنانے والا چاہیے کوئی بنانے والا ہے تو اس کا وجود ہے کوئی بنانے والا نہیں تو اس کا اپنا وجود خود بخود نہیں ہو سکتا تو تمام کائنات کی چیزیں تمام عالم کی چیزیں کتنی قسم پر ہو گئیں یا وہ واجب الوجود یا ممکن الوجود واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں ممکن الوجود ممکن الوجود اب دیکھیے بات بیان ہو رہی ہے اولیت کی اولیت کی سے کہتے ہیں کہ کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے یعنی بعض افراد کے لیے کلی کا ثبوت مانو گے تو باقیوں کے لیے بھی پھر مانو گے اگر اس بعض کے لیے نہیں مانتے تو باقیوں کے لیے بھی نہیں مان سکتے نہیں ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی مثال ہے وجود اس کی مثال کیا ہے وجود. وجود وجود اللہ تعالی کا بھی واجب الوجود کا بھی وجود اور ممکنات کا بھی وجود تو وجود صادق آ رہا ہے واجب الوجود پر بھی اور ممکنات پر بھی لیکن سب پر اس کا صدق برابر نہیں ہے واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت یہ علت ہے ممکنات کے لیے وجود کے ثبوت کا واجب الوجود ہوگا تو باقی چیزیں ممکنات بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ کیا ہے تمام چیزوں کو پیدا فرمانے والے ہیں تو اللہ کی ذات ہوئی علت اور باقی چیزیں کیا ہوئی معلوم, معلوم, معلوم تو اللہ کی ذات جو ہے اللہ کی ذات اللہ کی ذات کے لیے بھی وجود اور باقی چیزوں کے لیے بھی وجود اور اللہ کی ذات کے لیے وجود کا ثبوت اللہ کی ذات کے لیے وجود ہے یا نہیں جی جی جب وجود مانو گے تو وہ ممکنات کے برابر نہیں وہ اولن کس کے لیے ماننا پڑے گا وجود اولن کس کے لیے ماننا پڑے گا واجب الوجود یعنی خالق کے لیے خالق کا وجود ہے تو مخلوق کا وجود ہے خالق کا وجود نہ ہو تو مخلوق کا وجود کہاں سے ہو سکتا ہے تو کلی کا ثبوت یعنی وجود کا ثبوت کس کے لیے واجب, واجب الوجود واجب واجب واجب کے, لیے. کے لیے یہ علت <سلام> ہے کس کے لیے ممكن, ممكن. باقیوں کے کلی کے ثبوت کے لیے واجب الوجود کے لیے وجود مانو گے تو باقیوں کے لیے بھی وجود مانو گے واجب الوجود کے لیے وجود یہ, یہ علت ہے کس کے لیے باقی بل, باقیوں کے لیے وجود کے ثبوت کے لیے باقیوں میں وجود کے ثبوت کے لیے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی دیکھو وجود ایک کلی ہے اور یہ کلی واجب الوجود وجود پر بھی صادق آتی ہے اس کا بھی وجود اور ممکنات کا بھی وجود لیکن یہ کلی شادی کھانے میں برابر نہیں ہے بلکہ واجب الوجود کے لیے کلی کا ثبوت اولن ہے اور باقی ممکنات کے لیے سان ہے واجب الوجود کے لیے کلی کا وجود کا ثبوت مانو گے تو ممکنات کے لیے بھی وجود کا ثبوت مانو گے اگر واجب الوجود کے لیے وجود نہ ہو تو پھر ممکنات کے لیے بھی وجود نہیں ہو سا. تو وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بھی اور ممکنات کے لیے بھی لیکن کیا یہ برابری کے طریقے پر ہے برابری کے طریقے پر نہیں وجود کا ثبوت اولن کس کے لیے ہے واجب, العدم واجب العدم الوجود کے لیے واجب الوجود کے لیے مانو گے تو یہ علت بنے گا یہ علت ہے کس کے لیے باقیوں کے لیے بھی وجود کے ثبوت کا صورت سمجھ میں آ رہی ہے اللہ کی ذات کیا ہے چیزوں کو پیدا کریں تو اللہ کی ذات علت اور چیزیں کیا ہوئیں معلول mm -hmm. تو اللہ کی ذات کے لیے وجود یہ علت ہے کس کے لیے باقی, باقی چیزوں بل بل کے لیے م... وجود کے اللہ کی ذات کے لیے بھی وجود کا ثبوت باقیوں کے لیے بھی وجود کا ثبوت لیکن اللہ کی ذات کے لیے وجود کا ثبوت یہ علت دل ہے کس کے لیے باقیوں کے لیے بھی وجود کے باقیوں میں بھی وجود کے ثبوت کے لیے صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو اولیت کا کیا معنی کہ کلی کا ثبوت وہ الفاظ دوہراؤ بھائی میں نے آپ کو لکھوائی ہے تعریف بھائی بعد افراد کے لیے کلی کا ثبوت یہ علت ہو دیگر افراد میں کلی کے کلّی کے ثبوت کے لیے واجب الوجود کو مانو گے تو ممکنات ہو سکتی ہیں واجب الوجود نہ ہو تو ممکنات ہو ہی نہیں سکتی تھیں ممکنات ہیں معلوم ہو واجب الوجود بھی ہے تو واجب الوجود کے لیے بھی وجود کا ثبوت اور ممکن الوجود وجود کے لیے بھی وجود کا ثبوت لیکن واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت اولن ہوگا اور ممکن الوجود کے لیے سان ہوگا یعنی کہ واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت یہ علت ہے ممکن الوجود کے لیے بھی وجود کے ثبوت کا بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی دوسرا ہے اولویت اولویت یہ بھی اسی کی طرح بس تھوڑا سا فرق ہے اولویت کا معنی ہے زیادہ مناسب یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے بمقابلہ دیگر افراد کے جیسے یہی وجود یہی کیا ہے وجود وجود کا ثبوت اللہ تعالی کے لیے بھی اور وجود کا سبوت وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بھی اور وجود کا ثبوت ممکن الوجود کے لیے بھی لیکن واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت اولا ہے زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس کے لیے وجود کا ثبوت بھی ہے کیا ہے واجب الوجود کی ذات ہی وجود کا تقاضا کرتی ہے توجہ ہے واجب الوجود کی ذات ہی کس کا تقاضا کرتی ہے وجود کا تقاضا کرتی ہے بھئی معنی پہ غور کر لو واجبل وجود واجب الوجود کیا مانا جس کا وجود ہونا ضروری ہے اس کی ذات ہی کس کا تقاضا کر رہی ہے کس کا وجود ہونا چاہیے واجب الوجود دیکھا تو واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت بھی ذات ہے اس کی ذات ہی کس کا تقاضا کرتی ہے وجود کیونکہ اس کا کیا نام واجب الوجود دیکھا جس کا ہونا کیا ہے ضروری ہے بزاد لازمی بزاد ہے اس کا وجود نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس کی ذات ہی کس کا تقاضا کر رہی ہے وجود, وجود, وجود کا کیونکہ وہ کیا ہے واجب الوجود ہے دا تو اس کی ذات ہی کس کا تقاضا کر رہی ہے وجود کا اور باقیوں کے لیے وجود کا ثبوت بھی تباہ ہے کیا ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے کس کے یعنی وہ واجب الوجود کے واسطے سے ہے واجب الوجود ہے تو غیر کا بھی وجود ہے واجب الوجود نہیں تو غیر کا بھی وجود نہیں یہ اور مثال لے لو جیسے روشنی روشن سورج بھی ہے اور روشن زمین بھی ہے لیکن سورج روشن ہے بے ذات اس کی ذات ہی کیا ہے روشن ہے اور زمین روشن ہے بی یعنی غیر کے واسطے سے یعنی کس کے واسطے سے سورج کے واسطے سے سورج سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح روشن روشن ایک کلی ہے نا زمین بھی کیا روشن بلد بھی کیا روشن سورج بھی کیا روشن دیکھو کتنے افراد پر صادق آ رہے ہیں. اور کیا افراد آپس میں برابر ہیں نہیں ہر ایک کا روشن ہونا دوسرے سے مختلف ہے اور یہ فرق اولویت کے اعتبار سے سورج اور زمین زمین بھی روشن سورج بھی روشن لیکن سورج کی ز... سورج اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کیا ہے روشن اور زمین با روشن ہے یعنی غیر کے واسطے سے بتبا کا کیا مانا غیر کے واسطے سے تو زمین کس کے واسطے سے روشن سورج کے واسطے سے روشن ہے بھائی تو لہذا روشن یہ کلی صادق آتی ہے سورج پر بھی اور زمین پر بھی لیکن کس پر اس کا صادق آنا اولا ہے سورج پر یا زمین پر سورج پر اس کا صادق آنا اولا ہے زیادہ مناسب ہے کس کے مقابلے میں زمین کے مقابلے میں کیونکہ سورج کیا ہے بھی روشن ہے اور زمین کیا ہے بے ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے تو یہ معنی ہے اولویت کا تو اسی طرح واجب الوجود میں بھی ہے وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے بھی ہے اس کی ذات ہی کس کا تقاضا کرتی ہے وجود کا اور باقیوں کے لیے بھی ممکنات کے لیے بھی وجود کا سبوت ہے لیکن یہ بتبا ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے یعنی کس کے واسطے سے واجب الوجود کے واسطے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ اور کبھی یہ فرق جو ہوتا ہے وہ اشدیت کے اعتبار سے ہوتا ہے کس اعتبار سے دا اشدیت یعنی زیادہ شدید ہونا زیادہ شدید ہونا اور اس کی مثال جیسے گزر گئی جیسے سفید سفید بطخ بھی ہے اور سفید دیوار بھی ہے تو کیا زیادہ سفید ظاہر ز... سی بات ہے بطخ زیادہ سفید یا جیسے یہ دیوار بھی سفید یا یوں کو... آ... ہاتھی دانت بھی سفید اور برف بھی سفید تو ان دونوں میں سے کیا زیادہ سفید برف زیادہ سفید ہے تو دیکھو کلی کا ظہور یعنی سفید ہاتھی دانت پہ سفید ایک کلی ہے بطخ پہ بھی شادی کارا ہے نہیں یہ سفید ہے دیوار پر بھی شادی کار آئیے سفید ہے ہاتھی پر بھی شادی آ رہا یہ سفید ہے برف پر بھی شادی کار آئیے سفید ہے تو یہ کلی ہے اور اس افراد آپس میں برابر نہیں میں فرق ہے اور کس اعتبار سے فرق ہے اشدیت کے اعتبار سے کیا مانا کے اعتبار میں نے کیا تعریف کہ کلّی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد میں دوسروں کی بنسبات نسبت زیادہ ہو کلی کا ثبوت کس میں ہے کلی کا ظہور سفیدی کا ظہور ہاتھی دانت میں بھی ہے اور سفیدی کا ظہور برف میں بھی ہے تو کلّی کا ظہور تو دونوں میں ہے لیکن بلحاظ کیفیت کس میں زیادہ ہے برف میں زیادہ ہے تو دیکھا ہے تو دونوں میں لیکن کیفیت کس میں زیادہ اس کی سفیدی کی برف میں زیادہ تو یہ ہے اشدیت بھائی کہ کلی کا ظہور زبان سے دوہراؤ کلی کا ظہور بلحاظ کیفیت بعض افراد میں دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہو یا جیسے کوئی چیز میٹھی ہے اور باقی کوئی کم میٹھی ہوتی ہے کوئی زیادہ ہے تو میٹھا میٹھا یوں کو میٹھا میٹھا تو کوئی چیز کم میٹھی ہے کوئی زیادہ ہے یا کڑوا ہونا کڑوا تو کوئی چیز کم کڑوی ہے کوئی زیادہ کڑوی ہے تو یہ فرق ہے کس اعتبار سے اشدیت کے اعتبار سے اور چوتھا فرق ہے ازیت کے اعتبار سے یعنی کلی کا ظہور توجہ ہے کیا تعریف لکھوائی تھی کلی کا ظہور بلحاظ کمیت یعنی بلحاظ مقدار بعض افراد میں زیادہ ہو بنسبت دوسرے افراد کے مثلا دیکھو ایک طرف ایک من گندم پڑی ہے دوسری طرف دو من گندم پڑی ہے مقدار کس کی زیادہ دو من تو وہ بھی ایک من والی وہ بھی گندم دو من والی یہ بھی گندم تو گندم اس پر بھی صادق گندم کلی ہے نا اس پر بھی صادق اور گندم اس پر بھی صادق لیکن گندم کا ظہور بلحاظ مقدار کس میں زیادہ دو من میں زیادہ ہے صورت سمجھ میں آ گئی تو یہ چار قسم کے فرق ہو سکتے ہیں کلی کے بات چل رہی تھی کلی مشق کی کلی مشق جو ہے اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق نہیں آتی یعنی اس کے افراد اس کے افراد آپس میں برابر نہیں ہوتے ان میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق کتنی قسم کا ہو سکتا ہے چار قسم کا یا تو یہ فرق ہوگا اولت کے اعتبار سے یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازیدیت کے اعتبار سے اولت کے اعتبار سے فرق ہو کیا مانا یعنی کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے یہ علت ہو دیگر افراد کے لیے کلی کے ثبوت میں دیگر افراد میں کلی کے ثبوت کے لیے اور جیسے وجود وجود واجب الوجود کے لیے اولن ہے اور ممکنات کے لیے ثانیاں ہے اور واجب الوجود کے لیے وجود کا ثبوت یہ علت ہے یہ مانو گے تو ممکنات کا بھی وجود ہے اگر واجب الوجود کا وجود نہ ہوتا تو ممکنات کا بھی وجود نہ ہوتا اور دوسرا ہے اولویت کے اعتبار سے فرق کہ کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے یہ بزاد ہو اور دیگر افراد کے لیے بے ہو بے ذات ہو یعنی اس کی ذات ہی اس کے تقاضا کر رہی ہو جیسے وجود کا ثبوت واجب الوجود کے لیے ہے اور بے ذات ہے کیونکہ اس کی ذات ہی کس کا تقاضا کرتی ہے وجود کیونکہ اس کا کیا نام مجھے ہے مجھے واجب مجھے الوجود دیکھو لفظ ہی بتلا رہے ہیں کہ اس کا ہونا ضروری ہے واجب ہے تو یہ اس کی ذات ہی تقاضا کر رہی ہے اور باقیوں کے لیے وجود کا ثبوت بے تباہ ہے یعنی غیر کے واسطے سے ہے یعنی کس کے واسطے سے ہے واجب الوجود کے واسطے سے یا دوسری مثال لے لو جیسے روشن بھئی روشن سورج بھی ہے اور زمین بھی ہے لیکن روشن ہونا سورج کے لیے بزات ہے سورج کی ذات ہی روشن ہے اور زمین کے لیے بے ہے یعنی غیر کے واسطے سے یعنی سورج کے واسطے سے اور کبھی یہ فرق اس اعتبار سے ہوگا اشدیت کے اعتبار سے کہ کلی کا ظہور بعض افراد میں بلحاظ کیفیت زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں جیسے سفید بعد میں سفیدی کم ہوتی ہے بعد میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے اور چوتھا فرق ہے ازدیت کے اعتبار سے ازیدیت یعنی کلی کا ظہور بعض افراد میں بلحاظ کمیت یعنی بلحاظ مقدار تو کلی کا ظہور بعض افراد میں بلحاظ مقدار زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں جیسے ایک طرف ایک من گندم ہو اور دوسری طرف دو من ہو تو دونوں ہیں تو گندم لیکن بلے ہاد مقدار کس میں کلی کا ظہور زیادہ دو, دو من کے اندر جی بھائی سورج سمجھ میں آگئی جی یا جیسے بکری اور ہاتھی جسم بکری کا بھی ہے جسم بھی ہاتھی کا بھی ہے لیکن بڑا کس کا جسم ہاتھی, بھی. بھی. بھی. ہاتھی کا جسم بڑا ہے سورج سمجھ تو مقدار کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے تو یہ چار قسم کے فرق ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھو ان میں سے جو چوتھا فرق ہے یعنی بلحاظ کمیت جو فرق ہو ازیت والا اس کا اعتبار منطق میں نہیں کیا جاتا یعنی مقدار کے اعتبار سے کلی کا ظہور بعض افراد کے لیے زیادہ ہو دوسروں کے مقابلے میں یہ موقع نہیں ہے معتبر صرف تین ہیں فرق صرف یہی تین شمار ہوتے ہیں یہ مقدار ایک کے اندر مقدار تھوڑی ایک میں مقدار زیادہ ہو اس کو فرق نہیں شمار کیا جاتا ہے <تصفح> تو یہ بھی فرق لیکن اس کو شمار <تصفح> نہیں <تصفح> کیا جاتا وہ البتہ پہلے تین چیزیں جو ہیں کہ وہ, وہ معتبر ہیں تو کلی مشق کے افراد آپس میں مختلف ہوں گے اور جو وہ اختلاف وہ مختلف ہونا جو معتبر بھی ہے وہ صرف تین کے پر ہو گیا گویا اولیت اولویت اور اشدیت والا اور ازیدیت والا فرق ہوتا تو ہے لیکن وہ معتبار نہیں اسے کوئی اثر نہیں پڑتا یہاں تک بات سمجھ میں آ بحث کیا چل رہی تھی کہ مفرد کی تقسیم بیان ہو رہی تھی کہ مفرد یا متحد المعنى ہوگا یا متصر المعنى متحد المعنى کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ہی معنی ہو جیسے انسان جیسے انسان انسان کا ایک ہی معنی ہے حیوان ناطق افراد کو نہیں دیکھنا افراد نہیں معنی کی بات ہو رہی ہے تو انسان کا صرف ایک ہی معنی ہے کیا حیوان ناطق تو, تو یہ متحد المعنى ہوا اور بعض اوقات ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں جیسے مثال ذکر کردی لفظ عین آئن کے کئی معنی ذکر ہیں تو وہ ہے متقصر المانا تو پھر یہ جو متحد المانا ہے اس کی تقسیم کی اور بتلایا یہ تین قسم پر ہو سکتا ہے یا یہ علم ہوگا یا یہ متواتی ہوگا یا یہ مشق ہوگا علم کسے کہتے ہیں جو ایک ذات پر صادق ہے ایک ذات کے لیے وضع کیا جائے ایک ذات پر صادق ہے جیسے زید عمر بکر وغیرہ اور متواتی اور مشق جو کثیرن پر صادق ہیں البتہ متواتی کے افراد آپس میں کیا ہوں گے برابر ہوں گے وہ کلی اپنے افراد پر برابری کے ساتھ سادق آئے گی یا یوں تقسیم کرو یوں تقسیم کرو کہ مفرد یا متحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا متحد المعنی پھر یا جزی ہوگا یا کلی ہوگا کیا ہوگا جزی ہوگا تو وہ علم ہے اگر کلی ہے یعنی کثیرن پر صادق آتا ہے پھر وہ اپنے افراد پر برابری کے ساتھ صادق آئے گا یا برابری کے ساتھ صادق نہیں آئے گا اگر برابری کے ساتھ صادق آئے تو وہ کلی متواتی ہے اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو وہ کلی مشکک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ اور پھر کلی مشکک کے اندر جو فرق ہیں وہ چار قسم پر ہو سکتے ہیں وہ فرق یا تو اولت کے اعتبار سے ہوگا یا اولویت کے اعتبار سے یا اشدیت کے اعتبار سے یا ازیدیت کے اعتبار سے لیکن ازیت کا اعتبار نہیں ہے یہاں پر تو گویا تین اعتبار سے وہ افراد اس کے مختلف ہو سکتے ہیں اب دیکھیے ذرا عبارت ترجمہ دیکھ لیجئے متن کا بائی کہتے ہیں وہ اِزن اتحد معنی ہو اور اسی طرح اگر مفرت کا معنی متحد ہو وَأَيْزًا اور اسی طرح انی تحدہ معنی ہو اگر مفرت کا معنی متحد ہو یعنی وہ متحد المانا ہو فمع تشقی وزن تشخص کا مانا ہے جزی ہونا کیا مانا ہے جزی فمعت شق خوشی ہی تو اس کا جزی ہونا بے تبار وضع کے عالمن وہ کیا ہے علم عالم ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ بیتے بار وضاح کے وہ عالم ہے وہ بھی ہی اور بغیر تشخص کے یعنی وہ جوزی نہیں ہے تشخص کا کیا مانا جوزی ہونا جوزی مانا اگر وہ جوزی نہیں ہے تو وہ متواتن متواتی ہے ان تصاوت افراد اگر اس کے افراد برابر ہوں یعنی کلی اپنے افراد پر برابری کے ساتھ سادق ہے وہ مشق کن اور مشق ہے تفاوتت بھی او اولویتی اگر اس کے افراد مختلف ہوں اولیت اور اولویت کے اعتبار سے اولیت اور اولویت کے لحاظ سے مختلف ہوں تو وہ کلی مشق ہے آگے دیکھیے وہ ان کا سورہ اور اگر لفظ متثر المعان ہو وہ مفرت کیا ہو متقصر ہو تو پھر اس کی تو پھر پہلے بات کو سمجھ لیں پھر عبارت دیکھیے بھائی اور اگر وہ مفرت متقصر المانا ہو یعنی ایک سے زیادہ معانی ہے تو اگر اس کو ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو تو وہ مشترک ہے اگر اس کو الگ وزع کیا گیا ہو باقاعدہ تو وہ مشترک ہے اور اگر ہر مانا کے لیے الگ وزہ نہیں کیا گیا بلکہ وزع تو ایک ہی معنی کے لیے کیا گیا تھا اور پھر دوسرے معنی میں یہ استعمال ہونے لگ پڑا تو پھر دو حال سے خالی نہیں پہلے مانا کو چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پہلے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہوگا تو ہے مفرد یا متحد المانا ہوگا یا متقصر المانا متحد المانا ہو تو تین قسمیں عالم متواتی اور مشکل اگر متقصر المانا ہے یعنی اس کے ایک سے زیادہ معانی ہیں مثلا دو معنی ہیں اگر ان دونوں کے لیے اس کو علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا تو پھر یہ کیا ہے مشترک اور اگر دونوں کے لیے علیحدہ وضع نہیں کیا گیا وضع تو ایک کے لیے کیا گیا تھا لیکن بعد میں دوسرے معنی میں یہ استعمال ہونے لگ پڑا توجہ ہے وزا ایک کے لیے تھا اور استعمال دوسرے میں تو پھر پہلے معنی میں بھی استعمال اب ہوتا ہے یا پہلے کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے استعمال دوسرے میں ہو رہا ہے تو کیا پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے یا پہلے کو بالکل چھوڑ دیا گیا دو صورتیں بن گئی اگر پہلے کو بالکل چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کو کہتے ہیں منقول کیا کہتے ہیں منقول منقول دیکھو نقل سے ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرح لفظ کو کیا کر لیا گیا نقل, نقل, نقل, نقل, نقل, نقل کر لیا گیا تو اس کو کہتے ہیں منقول اور اگر دوسرے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اور پہلے مانا کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی مانے موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر موضوع لہو میں بھی موضوع لہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا غیر موضوع لہو جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا لیکن اس میں استعمال ہو رہا ہے تو اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت اور غیر موضوع لہو میں یعنی دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کہتے ہیں مجاز اسے کیا کہتے ہیں مجاز کہتے ہیں بات سمجھ میں آ پھر سنو مفرد یا متحد المانا ہوگا یا متقصر المانا اگر متحد المعنى ہے تو پھر تو اس کی تین قسمیں ہیں یا علم ہوگا یا متواتی ہوگا اور یا مشق ہوگا اور اگر متقصر المعنى ہے یعنی ایک سے زیادہ معانی ہے تو یا تو ان میں سے ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہوگا تو پھر اسے کیا کہتے ہیں مشترکہ اگر ہر معنی کے لیے علیحدہ وضاع نہیں کیا گیا وضع تو ایک ہی معنی کے لیے تھا البتہ بعد میں دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگ پڑا تو پھر پہلے معنی میں بھی یہ استعمال اب ہوتا ہے یا اس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے اگر پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا دوسرے ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں منقول اور اگر دونوں میں استعمال ہوتا ہے دوسرے معنی کے ساتھ ساتھ پہلے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو پھر اگر پہلے معنی میں استعمال ہو جس کے لیے وضع کیا گیا تھا تو اس کے اعتبار سے اس کو کہیں گے حقیقت اور اگر دوسرے معنی کے میں استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے مجاز کہیں گے تو یہ متسر المانا کی چار قسمیں ہو گئیں مشترک منقول حقیقت اور مجاز تو لفظ اگر متسر المانہ ہے اور ہر معنی کے لیے اس کو علیحدہ وضع کیا گیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مشترک جیسے اس کی مثال میں بیان کر چکا لفظ آئین آئن کسے کہتے ہیں سورج کو بھی کہتے ہیں عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں عین گھٹنے بھی کو بھی کہتے ہیں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں عین چشمے کو بھی کہتے ہیں عین سونے کو بھی کہتے ہیں سونا چاندی جو ہے تو اس کے بہت سے معنی اور اگر ہر معنی کے لیے علیحدہ وزع نہیں کیا گیا وزع تو ایک معنی کے لیے تھا اور پھر استعمال دوسرے معنی میں ہونے لگا اور پہلے معنی کو بالکل چھوڑ دیا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں منقول. منقول. منقول پھر یاد رکھو یہ جو منقول ہے اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے منقول عرفی ایک ہے منقول شرعی اور ایک ہے منقول اصطلاحی منقول کی کتنی قسمیں تین, تین قسمیں منقول یا منقولہ شرعی اور یا منقولے اصطلاحی یہ منقول منقول کسے کہتے ہیں لفظ وضع تھا ایک معنی کے لیے اور اس کو چھوڑ کر کس میں استعمال کرنے لگے دوسرے معنی میں اور پہلے معنی کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو یہ منقوٹ اور پھر اس کی کتنی قسم تین یا منقولے عرفی مورد ہوگا مورد یا منقول شرعی مورد ہوگا مورد یا منقول اصطلاحی یہ تقسیم ہے ناقل کے اعتبار سے نقل کرنے والے کون ہیں کنہوں نے اس کو پہلے معنی سے نقل کیا دوسرے معنی کی طرف اس اعتبار سے یہ تین قسمیں ہیں اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہیں اگر نقل, مورد نقل مورد کرنے, مورد کرنے مورد والے عام لوگ ہیں تو اس کو کہتے ہیں منقول عرفی عرف عرف کا معنی کیا ہے عام لوگوں کی عادت عام لوگوں کا طریقہ تو اگر لوگ عام لوگوں نے اس کو پہلا مانا چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کیا ہے تو اس کو کہتے ہیں منقول عرفی جیسے دابتن دا بتن عربی میں یہ لفظ وزع تھا زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے لیے زمین پر چلنے والے ہر جاندار, جاندار, جاندار, جاندار کے لئے یہ لفظ وزع تھا لیکن بعد میں آم لوگوں نے اس کو چھوڑ کر عام ہر جاندار کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے اب صرف چوپائے اور مویشی کے لیے استعمال کرتے ہیں چوپائے چار پاؤں والا اور چار پاؤں والے میں بھی خاص طور پر جو سواری کے کام آتا ہے یا بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے یعنی گھوڑا گدہ خچر وغیرہ وہ جانور جو اس کے کتنے پاؤں ہیں چار, چار پاؤ چوپائے پاؤ کے لیے اور کون سے چوپائے خاص طور پر جو سواری سواری کے کام آئے یا جو بوجھ اٹھانے کے کام آئے بوجھ لادنے کے جیسے گھوڑا گدہ اور خچر وغیرہ تو اب دابا کا لفظ عرب جب بھی بولتے ہیں وہ ہر شاندار مراد نہیں لیتے وہ صرف کیا مراد لیتے ہیں گھوڑا گدا خچر وغیرہ مراد لیتے ہیں سواری یا بوجھ والا جانور مراد لیتے ہیں تو دابا کا لفظ وزع تو تھا ہر جاندار کے لیے لیکن عام لوگوں نے اب اس کو نقل کر دیا کس کی طرف خاص, خاص چوپائے کی طرف مویشی کی طرف اور پہلے مانو کو بالکل چھوڑ دیا تو یہ کیا ہے منقول اور اس کو نقل کرنے والے کون لوگ عام لوگ ہیں تو اس کو کیا کہیں گے منقولی عرفی آدم دوسرا آدم ہے منقول شرعی جس کو نقل کرنے والے اہل شرع ہوں شریعت والے ہوں جیسے لفظ ہے سولاد, سولاد نماز کو کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ نماز کے لیے وضع نہیں اصل میں عربی میں سولاد وضع ہے دعا کے لیے سولاد کا معنی ہے دعا لیکن اہل شریعت اہل شرح نے انہوں نے اس لفظ کو نقل کیا دوسرے معنی کی طرح اور وہ ہے نماز عبادت کا ایک خاص طریقہ جو ہے جس میں قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجتے بھی ہیں اس کو سولاد کہنے لگ پڑے اور وہ پہلے مانو کو بالکل چھوڑ ہی دیا اب جب بھی لفظ سولاد بولا جائے اس سے کیا مراد لیتے ہیں نماز, نماز مراد لیتے ہیں تو یہ ہے منقول اور اس کو نقل کرنے والے کون ہیں اہل شریعت ہیں اہل شرح ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں منقول شرع شرع شرعی شرع کہتے ہیں منقول شرعی اور تیسرا ہے منقول اصطلاحی کہ جس میں نقل کرنے والے کوئی خاص علم والے خاص جماعت والے ہوں تو اس کو منقول اصطلاحی کہتے ہیں مثلا عربی میں اسم کا اسم کا لفظ وزع تھا نام کے لیے لیکن نح والے اپ اسم کو استعمال کرتے ہیں بڑی لمبی تعریف کرتے ہیں اس کی کیا کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا دیکھو عام عرب اسم کا یہ معنی نہیں جانتے لیکن علم نح میں جب بھی یہ لفظ اسم بولا جائے اس کا یہی معنی مراد لیتے ہیں تو نح والوں نے کیا, کیا؟ اس معنی کو بالکل چھوڑ دیا تو اور نقل کرنے والے خاص جماعت ہیں خاص علم والے ہیں اس لیے اس کو کیا کہیں گے منقو اصطلاحی یا جیسے لفظ فیل لے لو فیل کا مطلب ہے عربی میں کام کام لیکن نخ والوں نے اس کو نقل کے خاص معنی کی طرف کہ وہ کلمہ جس کا اپنا معنی مستقل ہو اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ساتھ ملا ہوا ہو اب نخ میں جب بھی فیل کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کام نہیں ہوتا بلکہ یہ والا معنی ہوتا ہے جو نخ میں انہوں نے مقرر کر لیا تو یہ کیا ہے منقول منقولہ اصطلاحی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو منقول کی پھر کتنی قسمیں؟ میں تین منقول عرفی منقول شرعی اور منقول اصطلاحی اور یہ نام کس یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے ناقل, ناقل کے اعتبار سي سے تبار نقل کرنے والے کے اعتبار سے اگر نقل کرنے والے عام لوگ ہوں تو یہ ہے منقول عرفی اگر نقل کرنے والے اہل شریعت ہوں تو منقول شرعی اور اگر نقل کرنے والی خاص جماعت خاص علم والے ہوں تو یہ منقول اصطلاحی بھائی در حقیقت تو یہاں دو ہی قسمیں ہونی چاہیے تھیں یا منقول عرفی یا منقول اصطلاحی منقول اصطلاحی کسے کہتے ہیں نقل کرنے والے خاص جماعت ہو یا خاص علم والے ہوں تو اہل شریعت یہ بھی خاص جماعت ہے یا نہیں جی, جی, جی, جی, جی تو اس کو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہونا چاہیے تھا اس کو علیحدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کو باقاعدہ الگ ذکر کرتے ہیں عظمت شان کی وجہ سے بات سمجھ میں آ جی ان کی شان بہت اونچی ہے اس لیے ان کو باقاعدہ الگ ذکر کرتے ہیں ورنہ تو یہ اسی اصطلاحی کے اندر داخل ہو جاتے بھائی اور پھر اگر پہلے مانا کو نہیں چھوڑا گیا پہلے معنی موضوع لہو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس نئے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں حقیقت اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں جیسے شیر شیر کا لفظ جنگلی درندے کے لیے وزع ہے لیکن یہی <polarization> شیر کا لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو اصل میں وضع تو کس کے لیے جنگلی درندے کے لیے لیکن بعد میں یہ لفظ بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہونے لگا اور بہادر آدمی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیا پہلے مانا کو چھوڑ دیا یا اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اگر اس لفظ کو بولا جائے استعمال کیا جائے اور وہ پہلا مانا مراد لے لیں تو کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے کیا معنی؟ یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہے اگر اسی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا تو یہ کیا گا؟ حقیقت اور اگر یہ دوسرے معنی جس کے لیے وضع نہیں ہے اس کے لیے استعمال ہو تو اسے کیا کہیں گے مجاز میں نے کہا میں کل چڑیا گھر گیا تھا میں نے شیر دیکھا اب بتاؤ یہ شیر کا لفظ حقیقت ہے یا مجاز ح میں نے بولا میں نے استعمال کیا اپنے کلام میں تو یہ جو تقسیم ہو رہی ہے نا حقیقت اور مجاز کی یہ وزع کے اعتبار سے نہیں تقسیم یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہے استعمال کیا لفظ کو اسی ماں موضوع لہو کے لیے یا غیر موضوع اگر موضوع لہو کے لیے استعمال کیا تو اسے کیا کہیں گے حقیقت غیر موضوع لہو کے لیے استعمال کیا تو اسے کیا کہیں گے مجاز کہیں گے مسل میں نے کہا کل میں چڑیا گھر گیا تھا اور میں نے وہاں شیر دیکھا اب بتاؤ یہ شعر کیا ہے حقیقت ہے حقیقت یوں نہ حقیقت میں استعمال ہو رہا ہے نہیں نہیں نہیں اس لفظ کا نام ہی اب کیا ہے حقیقت کیونکہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے معنی ہے موضوع تو یہ جو حقیقت اور مجاز ہے نا ہمیشہ یاد رکھنا یہ لفظ کی قسمیں ہیں استعمال کے اعتبار سے کس اعتبار سے لفظ کو دیکھو اپنے معنی موزو لہو میں استعمال کیا تو کہو گے یہ لفظ حقیقت ہے جیسے میں نے ابھی کہا میں نے شیر دیکھا تو یہ شیر کیا ہے کس معنی میں استعمال ہوا معنی لہو میں تو کیا کہیں گے یہ شیر اس وقت کیا ہے حقیقت, دلوقتي حقیقت دلوقتي ہے دلوقتي یہ لفظ کیا دلوقتي حقیقت دلوقتي دلوقتي دلوقتي ہے حقیقت ہے اور اگر معنی موزو میں استعمال نہیں ہوتا دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے مسلم میں نے کہا کل میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اب اس شیر سے کیا مراد ہے بہادر آدمی کیونکہ تیر تو جنگلی درندہ نہیں چلاتا کون چلاتا ہے بہادر آدمی تو یہ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے یہ مجاز ہے یہ کیا ہے مجاز ہے تو حقیقت اور مجاز لفظ کی قسمیں کس اعتبار سے استعمال, استعمال کے اعتبار سے اگر مانا موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس لفظ کو کیا کہیں گے یہ حقیقت بارد ہے میں نے شیر دیکھا یہ شیر کیا ہے حقیقت, بارد حقیقت بارد ہے اور میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہ شیر کیا ہے یہ مجاز, مجاز, مجاز, مجاز, مجاز ہے تو استعمال کے اعتبار سے اب ان کا نام ہی حقیقت اور مجاز پڑ گیا اس کو کہیں گے حقیقت اس کو کیا کہیں گے مجاز تو یہ وزع کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے بلکہ یہ کسی اعتبار سے تقسیم ہے استعمال کے یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہے بات سمجھ میں آگے جی حقیقت اور مجاز اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو تو وہ ہے حقیقت مانا غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو مجاز, مجاز ہے تو ان کے لیے مجاز کے لیے ہمیشہ کرینا چاہیے کیا چاہیے مجاز مجاز کوئی کرینا چاہیے. چاہیے کوئی چیز ایسی ہو جو بتلا دے کہ اس وقت مانا حقیقی مراد نہیں ہے مان موضوع لہو مراد نہیں ہے مسن میں نے کہا میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا آپ کو پتا چل گیا شیر سے کیا مراد ہے کیسے پتا چلا تیر چلاتے ہوئے دیکھا تیر تو جنگلی درندہ نہیں چلاتا تو یہ دیکھا قرینہ ہے کرینا کسے کہتے ہیں جو بھی چیز جو مقصود کی طرف اشارہ کر دے کہ میرا اس اس لفظ سے کون سا معنی مقصود ہے کس کا میں ارادہ کر رہا ہوں اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ تو یہاں قرینہ لفظیہ ہے لفظ ہی بتلا رہے ہیں اور کبھی قرینہ حالیہ ہوتا ہے حالت بتلاتی ہے مسن آپ ایک ساتھی کمرے میں آیا جیسے ہی اندر آیا میں نے کہا شیر آ گیا اب سب گئے سمجھ گئے کون سا مانا مراد ہے مجاز بہادر آدمی کس سے پتا چلا حالت, بحادر حالت بحادر سے پتا چلا جنگلی درندہ تو اندر نہیں آیا تو حال بتلا رہا ہے تو قرینہ وہ چیز جو بتلا دے کہ اس وقت کون سا اس وقت مجازی مراد ہے مانا ہے تو دیگر مجاز دیگر کے لیے ہمیشہ قرینہ چاہیے اور وہ قرینہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے اور کبھی, کبھی حال ہال بتلا دیتا ہے یہاں دیکھو حال بتلا رہا ہے اور پچھلے میں قرینہ لفظی تھا یار تیر چلانا وہ بتلا رہا تھا کہ شیر سے جنگلی درندہ نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے تو متکسر المانا کے کتنی قسمیں ہو گئیں چار قسمیں یا مشترک ہوگا اگر لفظ کو ہر مانا کے لیے الگ علیحدہ وضع کیا گیا ہو اگر ہر معنی کے لیے الگ وضع تو نہیں کیا وضع تو ایک ہی معنی کے لیے کیا اور دوسرے معنی میں بھی پھر استعمال ہونے لگا تو پھر دیکھیں گے پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا یا پہلے معنی کو نہیں چھوڑا گیا اگر پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا تو وہ کیا کہلائے گا منقول اور پھر منقول یا وہ اس کو نقل کرنے والے کو دیکھیں گے اگر عام لوگوں نے نقل کیا ہے تو منقول عرفی اگر اہل شریعت نے نقل کیا تو وہ منقول شرعی. شرعی اور اگر خاص علم والے یا خاص جماعت والوں نے نقل کیا ہے تو منقول اصطلاحی ہے اور اگر لفظ کے پہلے معنی کو بھی نہیں چھوڑا گیا دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پہلے معنی میں بھی تو اگر پہلے معنی میں استعمال ہو معنی موضوع لہو میں تو اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت احیطان احیطان احیطان احیطان اور اگر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے کیا کہتے ہیں مجاز, مجاز دیکھیے بھائی اب عبارت دیکھ لیجئے وہ ان کا سورہ اور اگر فیل کا معنی کا سیر ہو ضیا کلین ابتدا ان تو کہتے ہیں فن و ضیا اگر اس کو وضع کیا گیا ہو ہر معنی کے لیے ابتدا ان شروع سے ہی یعنی شروع سے ہی ہر معنی کے لیے علیحدہ وضع کیا گیا ہو تو کہتے ہیں فعین و زیال کلین ابتدا تو وہ کیا ہے مشترک اگر ایسا نہ ہو یعنی ہر معنی کے لیے الگ وزع نہیں ہے تو فینشتہ راف سانی فمنقول تو وہ اگر مشہور ہو گیا دوسرے معنی میں تو اسے منقول کہیں گے یعنی پہلے معنی کو چھوڑ دیا دوسرے میں مشہور ہو گیا یون سب ولاقلی اس کی نسبت کی جائے گی کس کی طرف نقل اللہ کرنے اللہ والے اللہ کی طرف یعنی منقول عرفی ہوگا یا دل شرعی دل یا اصطلاحی وہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی دوسرے معنی میں مشہور نہیں ہوا یعنی پہلے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے میں بھی تو فقیقتوں مجازوں تو حقیقت اور مجاز ہے بھائی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی چلیے کل انشاءاللہ پھر اس کا تکرار بھی کر لیں گے اگر مشکل ہے انشاءاللہ خوب پھر آگے واضح ہو جائے گا چلیے بس بحادہ المرام اللہ اعلم بھی حقیقت